السلام و جی اللہ وبرکاتہ نہیں ابھی نہیں حاضر ہوئے ہیں جی جی. جی. انشاءاللہ ابھی میرے خیال سے ہم لوگ رحیم الحمد مالك يوم الدين، اللہ, اللہ معتد ناظرین وسام عینشاہدین صحاب کرام کے تعلق سے ہماری گفتگو لگاتار چل رہی ہے آج پانچویں نشست ہے صاب کرام کا موضوع عقیدے سے متعلق ہے امام سے متعلق موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے صحیح بخاری کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ انس و مال رض فرماتے ہیں کہ ایک شرط شریف لائے اور ہمارے نبی سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی تما نبی نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تمہارے نبی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بہت زیادہ ہم نے تیاری نہیں کر رکھی ہے لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت ہے ان کے قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے اندر یا فرائض کے اندر کوتاہی کرتے تھے نا ازب اللہ بلکہ ان کے پاس حدیث کا مطلب یہ ہے یا ان کے قول کا کہ ان کے پاس نفلی نمازیں یا نفلی صدقات و خیرات اپنی عبادات اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن فرائض میں واجبات میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتا ہی صحابہ کرنے کے باوجود بھی ہلکا اور معمولی سمجھتے تھے تو تو جانتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ لا حرب العلام کا کتنا بڑا احسان ہے اور ہم کتنی بھی بات اللہ تعالیٰ کی کر لیں تو انسان اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ حرب العامین کی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہمارے ابھی نے فرمایا کہ المار و امام اب آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا خادم رسول احسن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ ہم لوگوں کو سارے صحابہ کو جسے خوشی ہوئی وہ اس جملے سے ہوئی آپ کی حدیث سے ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اس کو اس کے ساتھ کھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی پھر ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے نبی سے محبت ہے ابو بکر و عمر سے محبت ہے اگرچہ ہم نے ان کے جیسے اعمال نہیں کیے لیکن اللہ تعالیٰ کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے نہیں ان کے ساتھ قوم فرماتے ہیں انس المالک رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول پورے دس سال تک انہوں نے ہجرت سے لے کر کے اوقات تک ہمارے نبی کی خدمت کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اس کے رسول سے صحابہ میں ابو بکر و عمر سے سب سے محبت ہے اگرچہ ہمارے جے, ہمارے پاس ان کے جیسے امال نہیں ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ قیامت کن اٹھائے گا وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے تو ہم بھی ان کی محبت کے جیسے ان کے ساتھ ہوں گے تو صحابہ سے محبت جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے صحابہ سے نفرت صحابہ سے بغض اور دعوت جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے تو یہ بہت اہم موضوع ہے اور ہمارے شیخ محترم بڑے اچھے انداز میں اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں شیخ ہمارے تشریف لا چکے ہیں اس لیے مفید پوچھنا کہتے ہوئے میں بڑا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کروں گا شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتہ فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو استفادے کی توفیق بخش امیر جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شیخ, کسی وجہ سے ہو یہ جی جی جی. شیخ کی آج پانچویں نشست ہے اور اگلے ہفتے آخری نشست رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موضوع پر کتاب الجام جو امام حافظ بن حجر کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے جو تقریباً تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے خاص طور سے اہل حدیث اور سلفی مدارس میں تو انشاءاللہ اس کتاب کی جو آخری جو کتاب ہے کتاب الجامعہ جو ادب سے متعلق ہے اداب سے اخلاق سے زہد وارہ سے اور دیگر نیکیوں سے اور برے اخلاق کے نظیر اور اس کی دھمپ اور جو ہے وہ عید ان تمام ابوا پر مشتمل ہے انشاءاللہ اللہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظ اللہ اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے دروس کا آغاز فرمائیں گے اور یہ شیخ کی پانچویں نششت ہے اور اگلی بھی شیخ کی نششت ہوگی ان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شیخ مشائق کے جو ہمارے مشائق ہیں ہمارے جو علماء ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق بخش آمین. جزاکم اللہ خیر شیخ تشریف لا چکے ہیں الحمد اللہ رب العلمین والسلام على رسوله رسول محمد وسحدہ اجمعین اما بعد ہر قسم کی حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبہ ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کی شریعت کو امت تک پورے کامل اور مکمل انداز میں پہنچا دیا اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہو چکا تھا جس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا الو مکمل کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور شریعت کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی وضاحت بالکل آسان انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کر دی اور وہ وضاحت ایسی تھی کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک مہجا کہ میں نے تمہیں واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے لئی لوہا کہ اس شاہراہ میں رات کبھی نہیں آتی اندھیرا کبھی نہیں ہوتا اس کی رات بھی دن کے مانند ہے اور ابو سعید ابو درغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان میں اڑ رہے پرندے میں بھی اگر امت کے لیے کوئی بھلائی ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھلائی کا ذکر اپنی امت کے لیے کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں خود اپنے سے زیادہ اپنی امت کا خیال تھا اور ان کے جانطار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں چار ہفتوں سے لگاتار ہم سن رہے ہیں ان کے فضائل کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا گزشتہ چار ہفتوں میں آج انشاءاللہ اللہ دو اہم شبہ کا ذکر آئے گا اور اس کے ساتھ وقت رہا تو اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ رب العالمین وقت میں برکت دے اب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی شبہات کا ذکر آئے گا اور اس کے اس کا دفاع جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت نے کیا ہے اور امت کے علماء نے کیا ہے اس کا بھی ذکر آئے گا آج سب سے پہلا شبہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں عمومی صحابہ کرام کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحاب کرام میں بعض لوگ منافقین تھے اور ان منافقین کو وہ دوسرے درجے کا صحابی بتاتے ہیں دراصل صحابہ پر عمومی طور پر دو لوگوں نے دو قسم کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے یا ان کی برائی بیان کی ہے پہلا قسم پہلا حصہ جو ہے یا پہلا زمرہ وہ روافد یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا ہے ان لوگوں نے اکثر صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے کیونکہ صحابہ کرام کی اگر وہ تکفیر نہیں کرتے تو جن اصولوں اور بنیادوں پر ان کا دین قائم ہے شیعہ اور روافد کا وہ تمام اصول اور بنیاد برباد ہوتی نظر آتی اور دوسرا قسم جو ہے صحابہ کے اوپر تان و تشنی کرنے والا ان کے تعلق سے غلطیاں نکالنے والا وہ منکرین منکرین حدیث کا ٹولا ہے چنانچہ منکرین نے حدیف نے چن چن کر کے ان صحابہ اکرام کو یا ان روات اسلام کو نشانہ بنایا ہے جن کو نشانہ بنانے سے احادیف کا ایک بڑا ذخیرہ برباد ہوتا ہو یا اس کی جو حیثیت ہے وہ کم ہوتی ہو دین اسلام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے شروع سے کی اول یوم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ رب آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا پھر ان کے بارے میں کہا ان کے قول کی حفاظت کی کہا وما کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ رب العالمین کے حکم پر بولتے ہیں پھر اپنے دین کی حفاظت کے تعلق سے اللہ نے کہا انا نحن نزلنا ذکر کہ ہم نے کتاب سن دونوں کو نازل کیا ہے وہ اننا لہو لہا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی حفاظت کی اس طریقے سے لنا چاہیے کہ وہ دعا کریں جو پہلے لوگ یعنی صحابہ کرام گزر چکے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کو بخش دے اور تو رحم کرنے والا ہے اور ان کے تعلق سے تو ہمارے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی حسد باقی نہ رکھ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحاب کرام کو نفاق جو بہت عظیم شہ ہے اس سے متہم ہونا کسی کا بہت ہی عظیم شہ ہے اس سے یقیناً اللہ رب العالمین نے بچا کر کے رکھا ہوگا تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں بعض لوگ منافقین تھے اور بہت ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں جن میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ غزوہ خود کے موقع پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تین سو سے زائد یا تین سو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا وہ لوٹ کر کے مدینہ چلے آئے اسی طریقے سے غزب کے موقع پر پیچھے رہنے والے لوگ مسجد غرار بنانے والے لوگ اور بھی بہت سارے عبداللہ ابن عبئی کے جو ساتھی تھے تو ان لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ نوزب اللہ صحابہ کرام کی جماعت میں کہتے ہیں کچھ لوگ منافقین تھے اور منافقین کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے درجے کے صحابی تھے اب جیسے اب کو اگر آپ کو ہم کہیں فنا آدمی مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے تو یہ سوائے مذہب کا خیز کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ فنا آدمی مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے اسی طریقے سے نوزب ہم کسی کو کہیں وہ صحابی بھی ہے منافق بھی ہے تو جیسے کوئی آدمی مسلمان اسلام و کفر جیسے جمع نہیں ہو سکتا آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نفاق ساتھ جمع نہیں ہو سکتا یا تو وہ پکا منافق ہوگا یا پھر وہ پوری طریقے سے مسلمان ہوں گے صحابی ہوں گے تو اعتراض ان لوگوں کا یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو تھے ان لوگوں نے روایت بھی بیان کی ہوگی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھی کہا جیسا کہ ان کے عدلے آئیں گے ان کو صحابی بھی کہا دراصل یہ پورا مقدمہ بناتے ہیں ان صحابہ کرام کے تعلق سے جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں ولید ابن اخبار رضی اللہ عنہ ہیں اور ان جیسے جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ بناتے ہیں کہ جو منافقین صحابہ نبی کے زمانے میں تھے انہی میں یہ لوگ بھی شامل تھے اور یہ مقدمہ شروع سے بنا کر کے آپ کے سامنے غزوہ عہد کی دلیل غزوہ تبوک کی دلیل پیش کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھو کہ منافقین تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لفظ اصحاب کی یہ میرے اصحاب ہیں ان اس لفظ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے اور اس طریقے سے ایک صاف ستھرا اور صاف و شفاف ذہن جو عام آدمی کا ہوتا ہے ان کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعلق سے بغض عداوت اور نفرت بٹھانے میں وہ کامیابی کے راہ پر چلتے ہیں تو سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے منافقین کو بالکل واضح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل واضح کر دیا آپ دیکھیں کہ اللہ نے پوری سورت منافقوں کے تعلق سے سورة کے نام سے نازل کی اسی طریقے سے سورت توبہ کا اکثر حصہ منافقوں کی قلعی کھولنے کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ کون سا انداز اختیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو اسلام میں دھوکہ دیا اسلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا مِّنَ مردا بات کو غور سے سنیں گے کیونکہ شبہ بہت قوی ہے ان لوگوں کا بات غور سے سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ شبہ ریت کے جیسا بھی نہیں ہے اور اس سے بھی ایک ہلکا ہے کہ دلیل کے ہوا سے یہ شبہ پوری طریقے سے اڑ جائے گا بکھر جائے گا تو اللہ رب العالمین نے اور اہل مدینہ میں سے جیسے عبداللہ ابن ابئی اور ان کے ساتھی تھے کتنے تھے ان اس کا ذکر آئے گا اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کا نام بھی بتایا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدار حدیفہ رضی اللہ حدیف رضی اللہ عنہ سے حدیف ابن رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا جس جن اسما کو بتایا تھا اور حضیف حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جلدی کسی سے ان اسما کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نام بتایا اور ایک جگہ فرمایا اگر ہم چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کو آپ کو دکھا دیں کہ یہ فنا فنا فنا فنا ولا عارف ہم وسیما کے سامنے ان کی علامت کو ذکر کر دیں پھر اللہ نے ذکر کیا جب بات کریں گے تو بات سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے مومن نہیں ہے آپ کے صحابی نہیں ہے یہ منافقین قئی اور حزیفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی فی اصحاب اثنہ عشر منافقہ کہ میرے صحابی میں میرے صحابی کے درمیان بارہ منافقین ہیں لا يدخلون فیہم ثمانیت لا يدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سم القیاب ان بارہ میں آٹھ ایسے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کی سوراخ سے اونٹ اس پار سے اس پار ہو جائے یعنی یہ ایک محال کی تشویح ہے کہ جس طریقے سے اونٹ سوئی کے سوراخ سے کبھی پار نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے یہ آٹھ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جہنم یہ ہمیشہ ہمیش کے اور اس میں سب سے پہلے عبداللہ ابن ابئی تھا اسی طریقے سے آپ نے اس حدیث کے اندر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی افن عشرہ منافقہ اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کے درمیان بارہ منافق تھے اور وہ لوگ پھر جیسا کہ میں نے کہا غزوہ وخت غزوہ تبوک کی بھی دلیل لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ منافق نہیں ہوتے اگر وہ منافق ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہتے اصحابی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ منافق ہوتے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصحاب میں شمار نہیں کرتے دراصل ان کا یہ کہنا دجل جھوٹ اور اس طرح اور ناسمجھی پر مبنی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی اصحابی میرے اصحاب کے درمیان یہ نہیں کہا من اصحابی کے میرے اوپر جو ایمان لا چکے صحاب اکرام ہیں ان میں سے جو صحابہ ہیں ان میں سے منافق نبی نے کہا فی اصحابی جیسے ہم لوگ کہیں گے اگر ہزاروں آدمی ہیں ہمارے ساتھ تو ہم کہیں گے کہ فی نہ ہمارے درمیان کچھ قداب ہیں جھوٹے ہیں تو اس سے یہ ثابت بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو خاص لوگ ہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں ہمارے درمیان جھوٹے ہو سکتے ہیں تو صحابہ کے درمیان منافقین کا پایا جانا صحابہ کے اوپر تہمت کو لازم نہیں کرتا ہے کہ صحابہ اکرام اس نفاق سے متاثر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ فی اصحابی ہمارے درمیان یہ لوگ رہتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے ہماری طریقے سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں سامنے آتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں ہمارے زکات میں ہمارے جہاد میں بعض لوگ شریک ہوتے ہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے درمیان رہتے ہیں یہ امام نووی رحمہ اللہ نے عطور بشتی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اصحابی بھی کہا کافی اصحابی ہمارے درمیان ہمارے صحابۂ اکرام کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں جن کی تعداد بارہ ہے جیسا کہ ابھی صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے ابو حزیفر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے صاحب اکرام کے درمیان بارہ منافقین ہیں اور کچھ لوگ تبوک کے موقع سے غزوہ تبوک کے موقع سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ منافقین جو تھے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے اقبا کے مقام پر اقبہ کے مقام پر اور اقبہ جو مشہور ہے عموماً بیعت اقبا اولا بیعت اقبہ ثانیہ یہ اقبا نہیں ہے یہ تبوک کے راستے میں اور بیعت اقبہ الا بیعت اعقبہ, اعقبہ ثانیہ یہ حج کے موقع پر وہ موسم کا جو موقع ہوتا تھا اسلام سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تھے لیکن جب لوگ جاتے تھے مکے کی زیارت کے لیے اسلام سے قبل انہی مواسم کے موقع سے بیعت اقبہ الا بیعت اقبہ ثانیہ ہوئی تھی یہ انصاری صاحب انصار جو تھے صحابہ اکرام میں سے ان کے ساتھ تو یہ جو حدیث ہے عقبہ اقبہ سے مراد کے اندر تبوک کے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جیسا کہ امام نوی ابن جوسی عدیگر امہ نے کہا تو اس موقع پر یہ لوگ گھات لگا کر کے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام کو تکلیف پہنچانے کے لیے لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے بچا لیا اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا جس مسلم کی روایت ہے چنانچہ ہدیفر رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان بارہ منافقین ایسے ہیں ان میں سے آٹھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین جنت میں کبھی بھی داخل نہیں کرے گا حدیفر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر کرتے ہیں انہی منافقین کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کتنے منافق بچے ہیں تو خدیفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما بقی من اصحابی هادیہ الآیہ وہ آیا ہے آیت ہے فقاتلوا ایمت, ایمت الکفر لا ایمان لہم ایمت کفر سے مراد وہی منافقین تھے جن سے جن جن کے خلاف قتال کرنے کا حکم نبی صلی اللہ اللہ, اللہ رب العالمین نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تو اس آیت کے اس آیت سے جو مراد تھے وہ بارہ یا پندرہ جو منافقین تھے وہ مراد تھے ان کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے صرف تین لوگ جو کفار میں سے صرف تین لوگ بچے ہیں اور منافقین میں سے صرف چار لوگ بچے ہیں اس آیت سے فقاطم چل کفر ایمان الحم اس آیت سے جو مراد ہیں جو سنادید تھے اور جو منافقین تھے ان میں سے صرف چار لوگ بچے ہیں اور کفار منافقین میں سے صرف چار لوگ بچے ہیں اور کفار میں سے صرف اور صرف تین لوگ بچے ہیں اور کاب ابن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں غزب تبوک کے موقع سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کا مقاطہ کیا بائک کیا تو وہ کہتے ہیں فکن تو ادا خرش تو فی ناس بادوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزل تبوک کے لیے کوچ کر گیا اور میں باقی رہ گیا میں مدینہ میں رہ گیا مشغولیت کی وجہ سے یا شیطان نے ایسا ایسا خیال پیدا کیا جس کی وجہ سے میں مدینہ میں رہ گیا تو میں مدینے میں دیکھتا تھا کہ صرف وہی لوگ بچے ہیں جن کے جن کا نفاق بالکل واضح ہے جو بالکل واضح منافق ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان وہ مشہور ہیں کہ یہ منافق اس حدیث کا مطلب یہ ہے جیسا کہ عبد الرحمان المعلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منافقوں کی تعداد بالکل کم تھی اور صحابہ کرام ایک ایک کو جانتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے اس کے اوپر نفاق کی تہمت ہے جیسا کہ کاب ابن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نکلتا تھا بازار میں اور جگہ جگہ جاتا دیکھتا تھا کہ وہی افراد ان جگہوں پر موجود ہے جن کے اوپر نفاق کی تہمت ہے اور کھلا ہوا نفاق ہے ان کا تو اس سے پتا چلا کہ منافقین کی تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ نہیں تھی کم تھی اب رہی بات کہ منافقین کی تعداد جو غزب احد کے موقع پر تین سو تھی کیونکہ وہ عبداللہ ابن ابئی کے میں عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کر کے واپس چلے ائے اسی طریقے سے مسجد ضرار کے مو... مسجد بنانے والے اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع سے تو یہ اتنی تعداد جو تھی منافقین کہ یہ کہاں گئی یہ سب یہ بہت زور و شور سے اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ 300 سے زائد تھی بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں آدھے منافقین تھے اور آدھے صحابی تھے اور یہ آدھے کو وہ لوگ اس کا دوسرے درجے کا صحابی بتاتے ہیں تو دراصل جو قرآن مجید کو غور سے پڑھے گا اور ان کی او ان آیات پر غور کرے گا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آیا جائے گی کہ منافقوں کی تعداد کتنی تھی اور کم کیسے ہو گئی اور کتنے بچے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی حدیث گزری حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ نے کہا بارہ لوگ تھے منافقین جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اسی طریقے سے کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ جب غزوہ تبوت میں صاحب اکرام نکل گئے تھے تو میں انہی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یا تو وہ بالکل پکے منافق ہیں یا وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں اور جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی تعداد بالکل کم ہو گئی تو پھر بھی سوال تو یہ رہ جاتا ہے نا کہ جو تین سو لوگ نکلے تھے یہ منافقین آخر یہ کہاں گئے یہ سوال رہ جاتا ہے. اس کا جواب قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں دیتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ول مرجیف نفل مدینتی لنو غرین کفیہ اللہ <قَلِيلًا> کلیلہ کہ جو لوگ منافقین ہیں مدینے میں جو ڈر پھیلاتے ہیں جو منافقین ہیں مدینے کے اندر یا سورہ احزاب کی آیت ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ جو لوگ منافقین ہیں ول منافقین منافق منافقون نے توبہ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے کفی ہا اللہ خلیلہ اس کے بعد یہ لوگ مدینے کے اندر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور دوسری چیز وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے یہ دونوں چیز شیخ الاسلام نے تعمیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کبھی نہیں کیا یہ نہیں کہا ان کے خلاف لڑائی کیجیے جہاد کیجیے اور ان کو جمع ان کو ہٹائیے جیسے بنو نظیر بنو قرضہ وغیرہ کو بھگایا گیا تھا مدینے سے ان کے خلاف لڑائی کی گئی تھی یہ پہلی چیز لن نے ہم آپ لنو کا علیہم یعنی کہ ہم ان کو آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مسلط نہیں کیا اب رہ گئی بات کہ وہ مدینے میں بھی نہیں رہیں گے یعنی نکالے جائیں گے تو وہ لوگ نکالے بھی نہیں گئے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ان کی اکثریت نے توبہ کر لی کیونکہ اگر توبہ نہیں کرتے تو ان دو میں سے ایک کام ضرور ہوتا کہ اللہ رب العالمین ان منافقوں پر مسلط کر دیتابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے قتال کرتے اور ان کا خاتمہ ہوتا یا ایسا نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین انہیں جلاوطنی کا حکم دیتا کہ آپ ان لوگوں کو مدینے سے نکالیے اور ان دونوں یہ, دو یہ آیت مدینے اس کے سورہ احزاب کے اندر موجود ہے کہ جب یہ دونوں کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثریت نے توبہ کر لی جیسا کہ پچھلی حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ بارہ لوگ ہیں منافقین اور ویسے کاب رضی اللہ عنہ غزوہ تبک بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آخری غزوات میں سے ایک ہے ان میں بھی ایسے لوگ تھے چنندہ لوگ تھے جنہیں پہچانا جایا جا سکتا تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت حضیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں سے صرف چار لوگ بچے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ عقید میں ساتھ چھوڑ کر کے آئے تھے یا منافقوں کی ایک بڑی تعداد جیسا کہ بعض حادث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو دیکھے کہ عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے تو یہ جو پوری بڑی تعداد تھی یہ تمام کے تمام توبہ کر چکے تھے اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے راز کو راز میں رکھا ان کے عیب سے پردہ نہیں اٹھایا اور ان کے اکثریت کی توبہ قبول کر لی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شرک مشرق کی توبہ اللہ قبول کر سکتا ہے اور کفار کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو جو ظاہراََ مسلمان ہو بعد میں احساس ہوا ہو اور نفاق سے انہوں نے حقیقی توبہ کر لی ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے گا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزبے عہد میں تین سو منافقین تھے فلاں غزبے میں اتنے تھے پورا اور پورے مسلمانوں کی جو تعداد تھی عہد کے اس کے عہد میں جو نکلے تھے یہاں سے وہ ہزار تھے جس میں سے ایک تہائی منافقین تھے اس میں مطلب صحابہ کی پوری ایک تہائی جماعت نعوذ باللہ منافقین میں سے تھی در اصل وہ ان سب چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور رافضیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ رافضیوں کی اختیریت کہتی ہے کہ وہ لوگ منافقین تھے نعوذ باللہ صحابہ پر اتحام باندھتی ہے اور کہتی ہے کہ ان میں کے اختریت یا تو کافر ہو گئی یا منافق ہو گئی یہ دراصل راغزیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور دو تین مرتبہ میں ان کا نام ذکر کر چکا ہوں ایسا کہنے والے کا نام سلمان ندوی ہے جنہوں نے کھلے عام ایسا کہا تھا کہ ایک تہائی صحابہ کی جماعت نوود منافق تھی اور یہ دوسرے درجے کے صحابی تھے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کسی کو کہے ہم مسلمان بھی ہے لیکن یہ کافر بھی ہے اور دوسرے درجے کا مسلمان ہے یہ کون سی بات ہے فلاں بھی مسلمان ہے اور کافر بھی ہے لیکن یہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے تو یہ مذہب کا خیز بات ہے جسے کتاب و سنت کی بو تک نہیں لگی ہو کتاب و سنت کی سمجھ نہیں ہو وہی ایسی بات کر سکتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی منافقوں کی جماعت موجود تھی اور اگر اس سے استدلال کیا جائے کہ خود سے چھوڑ کر کے آئے تھے تو یہ لوگ تین سو تھے لیکن اللہ رب العالمین النبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آیت گزر چکی ہے اللہ رب العالمین نے پچھلے درس میں گزری تھی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا ان منافقو سے اعراض کیجئے اگر یہ اپ کو کچھ کہتے ہیں ہراس کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا انہیں ایسی نصیحت کیجئے جو نصیحت انہیں ڈرانے والی ہو جس چیز پر وہ قائم ہیں اسے چھوڑ کر کے اور صحیح دین کے طرف پلٹے اور اپنے دل سے جو نفاق ہے اس کو پھینکنے ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے انہیں نصیحت کرنے کے لیے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یقیناً کارگر ہوئی ہوگی اور ان کی اکثریت نے توبہ کر لیا جیسا کہ خود یہ سورہ احزاب کی آیت ہمیں بتلاتی ہے دوسری بات جیسا کہ دوسرا اعتراض ہے ان کا کہ منافق ہیں صحابہ ہیں جیسا کہ ابھی میں نے حدیث کے تعلق سے کہا اگر وہ منافق ہوتے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ کے صحابی کے اندر شامل نہیں کرتے یہ نہیں کہتے یہ میرے صحابہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ نہیں کہا تھا کہا تھا کہ میرے درمیان میرے صحابہ کے درمیان منافق ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ منافقین کو صحبت یعنی صحابہ اکرام کا درجہ یا وہ قدر و منزلت حاصل ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر قرآن مجید میں چار قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے ایک ممنین ہے دوسرے کفار ہیں تیسرے منافقین ہیں اور چوتھے اہل کتاب ہیں عمومی طور پر ویسے صاحب مجوسی ان لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے تو کہیں کہیں ذکر آیا ہے لیکن آپ سورہ بقرہ کھولیں گے تو سب سے پہلے مومنین کا ذکر ہے اللہ رب العالمین نے کا اولا ایک یہ لوگ کامیاب ہے اس کے بعد کفار کا ذکر ہے اللہ نے کا ومدہ بنعلیم ان کے لیے بہت ہی خطرناک اور دردناک عذاب ہے اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا مومنین کا ذکر مختصر ہے پانچ سے چھ لائن کے اندر اللہ نے کیا سوریہ میں کفار کا ذکر تین سے چار لائن کے اندر ہے بس کہا کہ عذاب ال ناظیم ان کے لیے دردناک عذاب منافقوں کا ذکر تقریباً نہیں بھی تو اٹھارہ لائن میں یعنی ڈیڑھ صفحے کے اوپر مشتمل ہے اس سے زیادہ کے اوپر مشتمل ہے ڈیڑھ صفحے کے اوپر منافقوں کا متواتر لگاتار ذکر اور سب سے پہلے ذکر کر کے کہا وما مکمنین اللہ نے کہا یہ منافق امین اللہ سے یہ منافق جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یہ مؤمن نہیں اللہ نے ان کے ایمان کی نفی پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ آمنوا. یہ دھوکہ دینے والے ہیں اللہ کو اور مؤمنین کو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فی قلوبہ ان کے دل کے اندر مرض ہے کس چیز کا نفاق کا مرض ہے شہوت کا مرض ہے اور کیسا مرض ہے اس مرض کی وجہ سے اللہ نے تکفیر کی ان لوگوں کہا فزادت تو کہ ان لوگوں کے اندر ایسا مرض ہے جو مرض بالکل رج ناپاکی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ لوگ کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی وہی منافقین جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں کبھی بھی جا نہیں سکیں گے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا وم ادا علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ اللہ العالمین نے انہیں جھوٹا بھی کہا جیسا کہ سورہ منافقین میں پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر کے آپ جائیں گے تو اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے وہیل علم امین کما آمن الناس کہتے تھے ان امین امن کہ کیا ہم ویسے ہی ماننا جیسے بیوقوف یعنی صحابہ اکرام کو بےوقوف کہتے تھے اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ویدا لکھ اللہ آمن کالو آمن و خلو اللہ شاقینی آلو انکم انما نہ ہم جو نبی کے پاس یہودیوں سے جب ملاقات کرتے تھے نبی کے پاس سے واپس لوٹنے کے بعد تو یہ کہتے تھے کہ ہم جو نبی کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ کے پاس جاتے ہیں دراصل ہم ان کا استحضا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کو بس دکھاتے ہیں کہ ہم ظاہر مسلمان ہیں لیکن دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ یہودیوں کو تسلی اور دلاسہ دیا کرتے تھے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کے بارے میں کہا ملا اکلدین اشترا نتبیل ہدا ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے دوسری صورت میں فرمایا سور نساء کے اندر ان اللہ جامع الفری ان اللہ جام جميعا اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرے گا اور آخری آیت جو میں اس تعلق سے بہت ساری آیت ہے آخری آیت جو ہے وہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ المنافقین نار جہنم کہ اللہ نے منافقوں سے اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے اب کوئی یہ کہے کہ منافق بھی تھے اور دوسرے درجے کے صحابی تھے تو نعوذ باللہ اللہ نے اس کے تکفیر کی ہے اس کے ایمان کی نفی کی ہے اللہ نے کہا ان کے پاس گمراہی تھی ہدایت نہیں تھی اللہ رب العالمین نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا اس کی موت کفر کے اوپر ہوئی اس کے باوجود کوئی مسر رہے کہ نہیں وہ دوسرے درجے کا صحابی ہے جس کے دل کے اندر نفاق پایا جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا تھا نعوذ باللہ اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے زمانے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کہنے والے جو سامنے والا اعتراض کر رہا ہے اس کی بات صحیح ہے کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ہے ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق قولی ہے یعنی ظاہر قول کے اندر جو نفاق ہوتا ہے جو آدمی گالی دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا پھر لڑائی جھگڑے کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ منافقین کی پہچان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ علامتیں جس میں ہوں کا نہ منافق وہ پکا منافق ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ صفت ہو تو یہ ظاہری نفاق ہے اندر سے ایمان رہا ہو لیکن یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں جو نفاق پایا جاتا تھا یا تو ایمان یا پھر نفاق اور نفاق وہ اعتقادی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق قولی اور عملی نہیں تھا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا تھا ان کے دل کی حالت کو آج کے زمانے میں کوئی کسی کے دل کی حالت نہیں جان سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب ان منافقین کے دل کی حالت سے مطلع کرتا تھا فنا ایسا ہے فنا ایسا ہے ان کی علامت ایسی ہے یہ منافقین ہے تو یہ پورے کے پورے جو تھے یہ منافقین تھے جو آٹھ سے بارہ جن کی کل تعداد تھی اور ان میں سے بھی بارہ میں سے بھی چار کے بارے میں ہمیشہ ہمیش کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ بعض لوگوں کا نفاق بالکل واضح تھا لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے اور بندے کے توبہ کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا تو خلاص خلاصہ کلام یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تہائی صحاب اکرام منافقین تھے یا ان میں سے منافقین تھے ان کا قول بالکل غلط ہے بلکہ جھوٹ دجل اور لوگوں کو لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرنے پر مبنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے تمام کے تمام لوگ منافق جو جن کے اوپر نفاق کے تہمت تھی وہ توبہ کر چکے تھے چند ایک لوگ بچے تھے جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا اور ابن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ علیہ صاحبہ تمیز اس صحابہ میں ہے کہ مہاجرین صحابی میں ایک بھی منافق نہیں تھے انصار میں اوس و خزرج میں ان میں بھی کوئی منافق نہیں بچا کیونکہ جو بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل یہ توبہ کر چکے تھے اور جو رہے منافقین آراب کے اندر دیہات میں رہنے والے کے اندر تو ان ان کا نفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ظاہر ہو گیا ان میں سے لوگ مرتد ہو گئے جن کے خلاف ابو بکر رضی اللہ انہوں نے جہاد کیا اور صحابہ اکرام کو ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو صحابہ کے درمیان منافقین کوئی بھی نہیں تھے اور نہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نفاق اور صحبت ویسے ہی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا جیسا کہ ایمان اور قفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا جیسے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو اس لیے اگر کوئی یہ شبہ پھیلاتا ہے اور وہ غزبۂ ارود وغیرہ کا حوالہ دیتا ہے تو آپ فوراً سور احزاب کی وصاہد کا حوالہ دے دیجیے کہ مدینہ کے اندر منافقین کے اوپر اللہ کے اللہب العالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسلط کرے گا تاکہ آپ اس سے لڑائی کریں یا وہ ان کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا اور یہ دونوں کام نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا مطلب یہ ان لوگوں نے توبہ کر لیا تھا سوائے چند ایک کے جن کا نام جن کی, جن کی تعداد کا ذکر میں نے کیا تو یہ پہلے شبہ کا ذکر تھا دوسرا شبہ یہ ہے کہ کیا منافقین نے حدیث روایت کی حدیث کو بیان کیا منافقین نے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ روایت بیان کیا کرتے تھے تو اس میں کچھ تعداد روایتوں کی منافقین کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی وہ روایت ہے جن کے ذریعے سے آپ لوگ نوزب اللہ معاویر رضی اللہ عنہ کار ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا اعتراض کرنے والے کیا اپنے پاس عقل اور سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں اگر تھوڑی سی عقل لگائیں اور تھوڑی سی سمجھ ہو ان کے پاس تو یہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب جو منافقین تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین تو دل میں جو منافق تھے وہ دل میں اسلام سے شدید نفرت رکھتے تھے تو وہ یہ کیسی چاہیں گے کہ جس اسلام سے انہیں نفرت ہو اسی اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں ایک چیز دوسری چیز اللہ رب اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت کی جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تو جس طریقے سے دین اسلام کی حفاظت کی تمام جھوٹ سے ویسے جھوٹوں سے بھی حفاظت کی کہ اس کے اندر نہ جھوٹے اس کو بیان کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر جھوٹ جھوٹی بات کا دخل ہو سکتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے منافقین کو جھوٹا کہا اور منافقین کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کی نشر و اشاعت چنانچہ امام مزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایات مروی ہیں جتنی بھی روایات امام مزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے راوی جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تخمت لگی بعض لوگوں نے ان کا نام ذکر کیا ہے امام تربشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان ناموں کو دیکھا پھر مجھے لگا کہ ان ناموں کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے کوئی حاجت نہیں اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا ویسے بارہ سے پندرہ لوگ ان میں سے کسی ایک سے بھی ایک روایت بھی پوری دواوین سنت پوری کتب سنت کتب احادیث کے اندر موجود نہیں جتنی تعداد صاحب اکرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے ان کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے جیسے کہ امام رہبی رحم اللہ کہتے ہیں تقریباً دو ہزار ایسے صاحبیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جن کی روایت کتب احادیث کے اندر موجود ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کے زمانے میں جن کو جن کے اوپر نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ بھی نفاق کی توہمت لگے یہ اللہ کا شکر ہے اور پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج تک امت مسلم نے کسی بھی ایک منافق کی تعظیم نہیں کی کسی بھی ایک منافق کی اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر کوئی روایت کرے تو اسے ہم آزمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اول جو روایت کرنے والا مباشرت ڈائریکٹ نبی سے ہوتا ہے وہ ان کے ان کو ہم صحابی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کا جرح اور کلام قبول نہیں کیا جائے گا وہ معدل ہیں اللہ ان سے راضی ہے تو کسی ایک بھی روایت کرنے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ہیں ایسے ہیں نہیں ہوئے جو منافق رہے ہوں اور امت مسلمہ نے ان کی تعظیم کی ہو تو اس لیے پوری دواوی سن دواوین سنت کے اندر کتب سنت کے اندر ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو منافقین نے روایت کیا ہوں اور اس کی بہت ساری وجہ وجہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پورا جھوٹ ان لوگوں کا جو, جھوٹ کی جو بھی پوٹلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دی تھی, کھول دی تھی فنا فنا فنا فنا فنا منافق. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے باخبر تھے اور کوئی بھی اگر کہیں پر بھی کچھ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نظریہ وہی مل جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹ کا اضافہ دین میں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی احتیاط صحابہ اکرام نے باقی رکھا بہت ساری مثالیں ہیں میں صرف دو مثال ذکر کروں گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جدہ کی یعنی دادی کی میراث کا مسئلہ آیا تو احتیاط دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا ہے جدہ دادی میراث مانگنے آئی تو کہا مجھے نہیں پتا ہے اس سلسلے میں کہ دادی کو بھی میراث ملتی ہے تو محمد ابن مسلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتا حصہ دیا تھا تو ابو بکر ردی اللہ عنہ نے کہا کیا اس بات پر تم گواہ پیش کر سکتے ہو اس بات پر تم گواہ پیش کر سکتے ہو تو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی اس حدیث کو سنا ہے کہ دادی کو چھٹا حصہ ملا تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ صحابۂ اکرام جو تھے خاص کر کے خلیفۂ اول انہوں نے جھوٹ پر کوئی ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے پورے احتیاط تبر کے ساتھ کیا جائے کہ ایک صحابی بیان کرنا ہے تو ان سے پوچھنا کیا کوئی گواہ ہے اس لیے نہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ پر اس لیے تاکہ آنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا کس قدر شدید امر ہے اور اس کے تعلق سے تصبت لازم ہے تفبت کے حقیقت میں یہ بات ثابت ہے کہ نہیں تو ایک صحابی کی بھی بات قابل قبول ہے ایک صحابی بھی اکیلے کہتے ہیں تو قابل قبول ہے جیسا کہ ہم خبریں واحد کے سلسلے میں جانتے ہیں لیکن صحابی کا احتیاط و تبرع تھا کہ انہوں نے تثبت کیا اور بالکل اسی قسم کا مسئلہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہوا ابو موسا شری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے ان کے دروازے پر جا کر کے تین مرتبہ سلام کیا السلام علیکم و اللہ تین مرتبہ کیا اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو میں پلٹ کر واپس جانے لگا اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا میرے پیچھے کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ اور عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم واپس کیوں چلے گئے تو ابو مساشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ تو سلام کرو اگر جواب ملے تین مرتبہ سلام کرو اگر جواب ملے تو تم داخل ہو جاؤ نہیں جواب ملے تو پلٹ کر کے چلاؤ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ کیا حقیقت میں تم نے سنا ہے کہاں ہاں میں نے سنا ہے کہا کہ تم ظہر کی نماز میں کسی گواہ کو لے کر کیا ہو اس کے اوپر گواہ کو لے کر کیا ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ سنا ہے ورنہ پھر معاملہ شدید ہوگا خیر نہیں ہے تمہاری اب یوں کہ لیں اپنی زبان میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ, عنہ انصار صاحب کے پاس گئے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ میں نے ایسی ایسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس پر کوئی گواہ نہیں ملے گا پھر میری خیر نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہ گواہی دے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہے چنانچہ وہ سعید قطبی رضی اللہ عنہ کافی چھوٹے تھے عمر میں اس وقت وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ ہاں میں نے اس روایت کو سنا اس کے بعد عبیب نے کاپ رضی اللہ عنہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے صحابی تھے جلیل قدر تھے انہوں نے کہا کہ عمر نبی کے صحابے کے ساتھ ایسا نہیں کرو کہ تم کہو کہ دوسرے کو لے کر کے آؤ تیسرے کو لے کر کے آؤ تم ایسا مت کرو ان کو ڈراؤ مت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان کو ڈراؤں نہ یہ کہ میں ان کو کوئی شک کر رہا ہوں دراصل میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نقل کرنی کتنی شدید ہے تثبت پورے تور احتیاط کے ساتھ نقل کریں اور پورا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ان سے ثابت ہے ان کا قول ہے تب نقل کیا کریں اور یہی بات حضرت عمر ردی اللہ عنہ نے ابو مساش رضی اللہ انہوں سے ملاقات کر کے کہا کہ تمہارے اوپر تم پورا یقین ہے تم ثقہ ہو میرے نزدیک لیکن اصل لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات نقل کرنا بہت ہی خطرناک امر ہے کہ کسی بات کے نسبت کر دیں اگر اس کی صنعت جب تک کہ اس, کا ت... اس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ او بکر رضی اللہ عنہ کا یہ احتیاط تھا اس زمانے میں اب سوچیں کہ اس زمانے میں جب یہ لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے تو جب ان سے صحاب کرام بہت ہی تورو اور احتیاط کا معاملہ کرتے تھے اور خوف میں ہوتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات نقل کریں تو پورے تطبط، کے ساتھ تو پھر منافقین کے کیا مجال تھی کہ وہ اپنی زبان کھول سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم لوگ بچے جیسا کہ حذیف رضی اللہ عنہ کا ابھی ان کا قول گزرا کہ چار لوگ بچے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں سے بھی ایک نہایت بوڑھے تھے تو جتنی بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جتنی بھی روایتیں ان میں سے کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے ایک بھی جو جس کو منافق یا ان لوگوں نے روایت کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے اوپر نفات کی تہمت لگی ہے تو اگر کوئی کہے کہ منافقین سے مروی ہے تو یہ اس کا صرف دعویٰ ہو سکتا ہے جس نے جو اس نے کسی سے سنا ہو حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں آپ ان کو کہیں کوئی ایک بھی روایت ان لوگوں سے تم بتا تو اگر تمہارا دعویٰ ہے سب سے پہلے تو منافع کی تعداد نہایت کم تھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ حدیث موجود ہے تو آپ کہیے کہ وہ ان نام کے ساتھ جن کے اوپر نفاق کی تہمت لگی تھی آپ حدیث لا کر کے دکھا دیجئے پوری حدیث کو کھنگال لیں گے کتب سنت کے اندر لیکن انہیں ایک بھی روایت نہیں ملے گی یہ دو شبہ کے تعلق تھا جس کو میں نے مختصر ذکر کیا اب جیسا کہ میں نے شروع میں سے کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو وہ ایک مقدمہ باندھتے ہیں جیسا کہ بعض صلف کہتے ہیں کہ کوئی بدعتی جو ہوگا آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اگر کتاب و سنت کی بات بیان کرے گا کوئی آپ کو بدعت آپ کے اوپر مسلط کرنا چاہے گا یا آپ کے دلوں میں اس کو راہ دینا چاہے گا تو وہ شروع شروع میں اپنی بدعت کو بیان نہیں کرتا ہے بلکہ کتاب و سنت بیان کرے گا قال اللہ قال رسول کہے گا قال الصحابہ کہے گا اس کے بعد اسی بیچ میں وہ اپنی بدعت کو بھی شامل کر دے گا جس طریقے سے شہد میں تھوڑا سا زہر دے کر کے آپ کو پلایا جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ شہد ہے کہ زہر ہے ویسے ہی ایک بدعتی اور صحابہ سے نفرت کرنے والا جب آپ سے بات کرے گا تو وہ صحابہ کو گالی نہیں دے گا صحابہ ایسے تیسا بالکل نہیں دے گا وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت نقل کرے گا وہ آپ کے سامنے احادیث نقل کرے گا وہ شروع شروع میں ان لوگوں کو صحاب اکرام کا نام نہیں لے گا بلکہ کہے گا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث ہے اتنے صحابی تھے وہ ایسے ہو گئے وہ ایسے ہو گئے بہت ساری بات آپ کو کہے گا تو آپ کو لگے گا یہ بات تو کتاب و سنت کی نقل کر رہا ہے اور فنا فنا کے بارے میں نقل کر رہا ہے حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک چیز چھپی ہوتی ہے کہ اکثر احادیث جو ہوتی ہے ان کی وہ ضعیف ہوتی ہے موضوع ہوتی ہیں اور عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ سب اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اس طریقے سے دل کے اندر صحابہ اکرام کی نفرت کو پال لیتے ہیں یا وہ چیز پنپنے لگتی ہے جیسا کہ آج کل سلمان ندوی انجینئر مرزا اور ان جیسے لوگ اور اس بات کو اس بات کی جو بنیاد رکھی تھی آج کے زمانے میں آپ کہیں تو یہ سید قطب نے اور مولانا مودودی نے آپ یقین جانیے ایک بات کے اوپر غور کریں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جن کا ذکر اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی سب صحابی ہیں صحابی ہیں لیکن جب سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مولانا مودودی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا انہوں نے ان کے تعلق سے کیا کیا نہیں کہا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خائن کہا ہے ان کی کتابوں میں یہ نہ کہیں کہ کسی نے نقل کیا میں وہاں سے پڑھ کر کے بتاتا ہوں ان کی کتابوں میں خلافت ملوکیت اور دیگر کتابیں آپ ان کی پڑھیں تو اس کے تعلق سب م... الگ الگ جگہوں پر معاویر رضی اللہ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسے ایسے جملے لکھے ہیں الامان والحفیظ تو معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں کا مزاج ایسا نہیں تھا لیکن جب ان لوگوں نے ایک قائم کیا تو آج آپ دیکھیں گے ان کی اکثریت یا ان کی تکریم مولانا مودودی کی تکریم کرنے والے کی اکثریت معاویر رضی اللہ عنہ سے بدسر اور سب کے سب جھوٹی اور ضعیف احادیث کی بنیاد پر تو اس لیے جو سامنے والا ہوتا ہے وہ آپ کو کہے گا میں حقائق پیش کر رہا ہوں حقائق کیا کتاب و سنت سے دلیل پیش کر رہا ہوں لیکن آپ کو کیا کہنا ہے جیسا کہ میں نے پچھلے دس میں بھی ذکر کیا تھا اس سے پچھلے دس میں ان اللہ علیہ انل قوم یہ جملہ یاد رکھنا اللہ کا کہ اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہو سکتا اگر وہ صحابی تھے تو پھر فاسق نہیں تھے اور فاسق تھے تو صحابی نہیں تھے یہ بات آپ بہت غور سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر وہ صحابی تھے تو فاسق نہیں تھے کیونکہ ان اللہ علیہ اردا اور اگر وہ فاصق تھے تو نو زب اللہ صحابی نہیں تھے اور دوسری بات نہ میں کوئی منافق تھا نہ میں کوئی جھوٹ بولنے والا تھا تمام کے تمام ان گناہوں سے پاک تھے جن کا ذکر کیا گیا تو یہ لوگ مقدمہ باندھتے ہیں شروع شروع میں کتاب و سنت کا نام لے کر کے اور بولیں گے فنا عالم نے نقل کیا فنا عالم نے نقل کیا لیکن آپ کو ذہن میں ایک بات بٹھا لینا ہے کہ تمام صحابہ اکرام ہیں ان کے تعلق سے اگر مجھے ایک لاکھ دلیل بھی دے دی گئی یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کی صحبت ثابت ہے علماء نے کہا ہے ایما نے سلف نے صحابہ نے ان کی صحبت کو مانا ہے ایما نے مانا ہے ایما اربعہ ہوں یا کتبہ امام بخاری امام مسلم ادا یہ لوگ ائما ہوں ان کے بعد ائما نے انہیں صحابی مانا ہے تو اگر کوئی ایک دو چار آدمی ایسا آئے جو ہمیں کتاب و سنت سے صحابہ کرام کے خلاف دلیل پیش کرے فلاں ایسے تھے فلاں ایسے تھے تو ہمیں ان تمام دلیلوں کو نظر انداز کر کے ان سے ایک ہی بات کہنا ہے وہ صحابی تھے غلطی ان کی تھی ان کا رب ہے جس, جس, جس کا ایک نام غفار ہے جس کا ایک نام طواب ہے جس کا ایک نام رحیم ہے جب ہم جیسے گنہگار گار اور کمتر درجے کے لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی امید کر سکتے ہیں گناہوں کے معافی کی امید کر سکتے ہیں تو پھر وہ لوگ جن کی آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا جن کے ہاتھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا جن کے کان نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو سنا جن جن کے ایمان کی گواہی رب العالمین نے عرش سے دیا جن سے رضا مندی کا اظہار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کرام بھی ان سے راضی رہے ان کی زندگی کے اندر ان کے خلاف ایک لاکھ نہیں اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور ان کو برا کہیں تو ہمارے ایمان والے ہونے کی حیثیت سے مومن ہونے کی حیثیت سے ہم اکیلا ایک طرف رہیں گے اور کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوان عن یہ تمام کے تمام گناہ یہ غلطیاں اللہ کے سپرد ہیں اللہ اس کا فیصلہ کرے گا ہم کو جو, جو ذمہ داری دی گئی ہے ان سے رضامندی کا اظہار کرنے کی اور ان کے تعلق سے اپنے دل دماغ اور زبان کو بالکل سلامت اور محفوظ رکھنے کی یہ صحابہ کرام کے تعلق سے بات تھی اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان سے راضی کرے ہمارے دل میں ان کی محبت اور ان کی رضامندی بٹھا دے اب ہم حضرت بحر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات کریں گے کیونکہ دو صحابی ایسے ہیں ایک ابرضی اللہ عنہ ایک محاور رضی اللہ عنہ ابورض اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں منکرین حدیث کیونکہ جب تک وہ ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورا نہیں ہوں گے اور بالخصوص جو بداعتی فرقے ہیں بدعتی فرقے جو ہیں وہ بدعتی فرقے جب تک ابو رضی اللہ عنہ کو نشانہ نہیں بنا لے ان کی بدعت چل نہیں سکتی ان کی بدعت بازار میں بکے گی نہیں چنانچہ آپ دیکھیں قبل اس کے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں اب دیکھیں کہ ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا قول غور سے سنیں کہتے ہیں کہ ابو رہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسا ہی شخص کلام کرتا ہے ایسا شخص ان کے تعلق سے بدزبانی کرتا ہے جس کے دل کو اللہ نے اندھا کر دیا قد قدآم اللہ وہی شخص ابو رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کلام کرتا ہے ان کے خلاف بدزبانی کرتا ہے یا تو ان کے خلاف بدزبانی کرنے والا معطل جہمی ہوگا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے آپ کہیں جو صفات کو نہیں مانتا ہے اللہ کے اسما کو نہیں مانتا ہے جہمیہ ہوگا کیونکہ ابو رحم رضی اللہ عنہ نے جو روایتیں بیان کی ہے معطلہ اور جہمیہ کے عقائد کے خلاف ہیں اگر وہ ان کو مانے گا اور ان کی عزت کرے گا تو ان کی احادیث سے وہ عقائد جس کا وہ حامل ہے معطلہ اور جہمیہ وہ پورے کے پورے برباد ہو جاتے تو وہ اس نفرت میں اس بغض میں کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ صحابی ان تمام عقائد کے خلاف روایت بیان کرتا ہے چلو اسی میں انہی کے تعلق سے زبان درازی کرو ان کے ان کے عیوب کو گناؤ اور ان کی جو شان ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان کی روایت کردہ احادیث جو ہیں اس کو مانا نہیں جائے اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ محفوظ رہ سکے سالم رہ سکے کیونکہ عقائد کے خلاف ان کے بیان کردہ احادیث نہیں ہوگی تو یقینا ہم عقائد کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں اس کے بعد ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو خارجی ہوتا ہے خوارج جو ہوتے ہیں کیونکہ عبور رضی اللہ عنہ نے بہت ساری روایتیں خوارج کے تعلق سے یا اس تعلق سے بیان کی ہیں کہ جو لوگ آئیں گے چھوٹے ہوں گے اور قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے سینے میں وہ چیز اس یعنی اس کی فہم نہیں ہوگی تو وہ خارجی ہوگا جو حضرت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہوگا کیونکہ ان کی مرویات ابور رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیط خوارج کے منہج کے خلاف ہوگی تو وہ چاہیں گے کہ ان کی شان کو گرا دیں ان کے ذات میں نقص پیدا کریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ان کے ان عیوب کو بیان کریں جو ان کے عیوب نے بلکہ حسنات ہیں ان, ان کو عیوب بنا کر کے پیش کریں تاکہ لوگ کہیں اچھا یہ عبور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ تو اس طریقے سے تھے ان کی روایت کو نہیں مانا جا سکتا ان کے اندر یہ ایپ تھا یہ ایپ تھا یعنی لوگوں کے سامنے اس قدر کثرت سے بیان کیا جائے یعنی جھوٹ کو تم اتنی مرتبہ بیان کرو کہ وہ سچ سمجھا جانے لگے تو ان کے حسنات کو عیوب بنا کر کے ایسے بیان کرو کہ ان کے تعلق سے لوگوں کے اندر ایک مزاج بن جا یہ عبور ردی اللہ کی روایت ہے نہیں نہیں ان کی روایت قابل ہے, قبول نہیں کیونکہ ایسا ایسے ایسے ایسے تو یا تو معطلی جہمی ہوگا یا پھر وہ خارجی ہوگا اور یا تو پھر وہ معتزلی ہوگا جو معتزلہ اللہ رب العالمین کے اسما صفات کا انکار کرتے ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں یا پھر وہ قدریہ میں سے ہوگا یا پھر مقلد ہوگا جن کی تقلید کے خلاف ابو راہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے جو لوگ کہتے ہیں ابو راہ رضی اللہ عنہ فقی نہیں ہے گرچہ یہ امہ احناف میں سے بعض لوگوں نے کہا اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں امہ احناف میں سے کہ وہ فقی ہیں تو اس لیے یہ کال پورے احناف کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ وہ کہتے ہیں رضی اللہ فقینی ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر وقت ہوتا تو میں ان تمام کو اقوال کو ذکر کرتا جو اما احناف میں سے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے خود اما احناف میں سے کہا جن لوگوں ہم لوگوں میں سے کہا ہے کہ ابو رحم رضی اللہ فقیر نہیں تھے انہوں نے غلط کہا ان کا قول بالکل قابل ہے قبول نہیں ہے تو احناب میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقی نہیں تھے حالانکہ اکثر جو علماء احناف کے سرخیل ہیں اور جو بڑے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ وہ فقیر ہیں اور حافظ رحمی رحم اللہ نے کہا ہے المجتحد الفقیر فقی کے ساتھ وہ مجتحد بھی تھے اشتہاد کے درجے پر فائز تھے تو ابن خزیمہ رحم اللہ فرماتے ہیں، یا تو ایسا شخص ہوگا جس نے جو قدری ہوگا یا معتزدی ہوگا جس کے عقائد کے خلاف ابورۂ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہوگی وہی لوگ ابو رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کلام کرتا ہے ابورۂ رضی اللہ عنہ سنسات ہجری میں اسلام قبول کیے سنسات ہجری کے اندر اور بھی کچھ شبہات ہیں انشاءاللہ مختصر میں, میں ذکر کر کے وقت سے پہلے یا وقت پر جیسا کہ مجھے کہا گیا پندرہ منٹ ابھی ہے پچیس میں پانچ پچیس میں ختم ہوگا تو انشاءاللہ اس وقت میں ختم کر دوں گا تو ابو ریہ رضی اللہ علیہ سات ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع سے اسلام لائے ان کا اسلام بہت اچھا رہا اللہ عبور رضی اللہ عنہ کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن حد رمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بحران بھیجا تھا تاکہ وہاں پر وہ لوگوں کو دین سکھائیں ایک دائی کی حیثیت سے بھیجا تھا اور ایک مفتی کی حیثیت سے بھیجا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بحرین میں ان کو گورنر بنایا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ کرام عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے پہنچے تھے وہاں پر بھور رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے کافی جری تھے بہادر تھے جو چند صحابہ کرام تھے جو بلوائیوں کے خلاف ان کے گھر میں گئے تھے گرچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ چلے جائیں وہاں پہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا دفاع کرنے پہنچے تھے اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ ہوا انہوں نے اس میں کہیں پر بھی کسی بھی چیز میں حصہ نہیں لیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ کے گورنر تھے اور ابوریہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے بڑا شبہ جو ہے ان کے خلاف دو ہے ایک یہ ہے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ابو رن رضی اللہ عنہ نے اس مختصر مدت کے اندر پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث کیسے بیان کری میں کہتا ہوں صرف انہوں نے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث نہیں بیان کی یہ مرویات ان احادیث کی جو تعداد ہے کتب سطح کے اندر یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمدی یعنی جامع ترمیدی کہتے ہیں اس کو اور ابوداؤد اور ابن ماجہ اور نسائی کے اندر اگر کتب اتسا کو جمع کر لیں یعنی معت مالک کو مصنف احمد کو اور دارمی کو سنن دارمی کو اگر ان تین کتابوں کو ملا لیں تو ان کی روایت کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار نو سو یا اس سے کچھ زائد یا اس سے کچھ کم ہوتی ہے ابور رضی اللہ عانچ ہزار تین سو جو مروی ہیں ابن حضم رحمہ اللہ نے بقی ابن مخلد رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ویسے اگر کتب تسا اور اس کے علاوہ مزید جو کتب ہیں اجزاء ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر ان سب کو ملا لیں تو بہت ساری احادیث ہو جائیں گی تو کتب سطح کے اندر جو ان سے مروی روایت ہے پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے تو منکرین حدیث کا یہ کہنا ہے کہ آخر اتنی کم مدت کے اندر انہوں نے اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر لی اور دیگر صحابہ کرام جو بائیس بائیس سال سے تھے تیئیس سال سے تھے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ہو مبشرہ جو کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو دہائی سے تھے ان کی تو روایت اس قدر نہیں ہے تو یہ انہوں نے روایت لائی کہاں سے تو سب سے پہلے ہم یہ ذکر کریں گے کہ آخر اسباب کیا ہے ان کی کثرت روایت کی پھر ان کے ہم استعلال کا یا اعتراض کا جواب دیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جب سے اسلام لائے انہوں نے چھوڑا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر میں سفر میں ہمیشہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے جہاں کہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو اٹھاتے تھے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پانی کا جو برتن ہوتا تھا وہ اس کو آسا کو وہ ہمیشہ سفر حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شاگرد جو ہوتا ہے اس طریقے سے ساتھ رہتے تھے چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے گواہی دی کنت المانہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی حدیث آپ سب سے زیادہ قریب اور ہمیشگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی سب سے زیادہ حدیث بھی آپ یاد کرنے والے یہ اس صحابی کی گواہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور, اور اربعہ میں سے ایک ہیں اسی طریقے سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے جو کثرت سے روایت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر صحابی سوال کرنے سے ان کے اندر ایک ہیبت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جلدی سوال نہیں کرتے تھے کوئی آراب سے آتا تھا جو دیہات سے وہی کرتا تھا لیکن حضرت ابو رین رضی اللہ عنہ کثرت سے سوال کرتے تھے چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابحر رضی اللہ عنہ بہت ہی جرت مندی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ دوسرے اس تعلق سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رکھتے تھے تو کثرت سے سوال کرتے تھے اور جتنا سوال کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو وہ تمام احادیث کے زمرے میں آئیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر تمام کے تمام احادیث ہیں اور اللہ رب العالمین نے کہا جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا سورہ نجم کی آیت کو کہ اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے جو بھی بولتے ہیں وہی ہوتی ہے یہ کثرت سے سوال کرتے ہیں اور خود دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قثرت کے سوال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زیادہ سوال کرنے والے ہیں اور سوال کرنے کی رغبت اور حفظ ان کے دل میں ہوتی ہے جنان جس بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابور رضی اللہ انہوں نے کہا من اسد الناسی بشفاعتک یوم القیامه کأنک رسول قیامت کے دن وہ کو کون ایسا نیک بخت ہوگا جسے آپ کی سفارش حاصل ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے قبل کہا کہ لقد ظننت یا ابا هریره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأیت منك خیر لما رأیت من خیرتک على الحديث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ کس کی گواہی ہے سید المرسلین اور خاطم النبی کی ابو رح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گواہی ہے کہ ابو حرحرا مجھے ایسا گمان تھا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس سوال کے تعلق سے تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا یہ والا سوال جو ہے کہ قیامت کے دن کون ایسا خوش وقت ہوگا جسے آپ کی سفارش حاصل ہوگی شفاعت حاصل ہوگی یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا تمہارے کوشش کرتے ہو کہ مدرسے کے ذمہ دار نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا جن کی احادیث کو ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے اس سوال کو کوئی نہیں کر سکتا کیوں کہ تمہارے اندر علم حدیث حاصل کرنے کی ہرس ہے اور چاہ ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ سوال کرتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا کہ ابو رضی اللہ عنہ علمی سوال کثرت سے کیا کرتے ہیں اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر ذکر کیا اور قیامت کے دن خوشبخ شخص وہ ہوگا جسے میری شفاعت ملے گی جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اور وہ علم ابور رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے کے حریص بھی تھے اور اسے یاد بھی کیا کرتے تھے جو نانچا سعید بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں لا یحدر مالا احفد مالا احدرمالا درون کے صحابۂ کرام جو تھے وہ بعض مجالس میں حاضر نہیں ہوتے تھے کیونکہ مہاجرین صحابہ جو تھے وہ تاجر تھے اور انصار ان کے پاس زمین تھی کھیت وغیرہ تھے. تجار, تجار تھے تجارت کے لیے نکل جاتے اور کھیتوں میں کام کرنے والے نکل جاتے میں اکیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بھی علم حاصل کرنا ہوتا میں کیا کرتا تھا اور جو چیز وہ لوگ حفظ نہیں کر پاتے تو میں وہ چیز یاد کر لیتا کیونکہ جس وقت بیان کر رہے ہوتے میں ہو سکتا ہے کہ وہ چند صاحبہ جو اصحاب صفا میں سے تھے وہ رہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ کے لیے بالخصوص حفظ کی دعا کی کیونکہ ابو رضی اللہ نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ حرص اگر علم حدیث کا نہیں ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں کرتے اور یہ طلب ہی نہیں کرتے ابو رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جو یاد کرتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں میرے ذہن میں وہ محفوظ نہیں رہ پاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ تو اپنی چادر کو انہوں نے پھیلایا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ایسے اپنے چلو سے اس میں کچھ رکھا صلاحیت اور کہا کہ اس چادر کو لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لو اس کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد ابوریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا تھا اور حافظہ اتنا قوی تھا کہ ابو الز زعا کہتے ہیں کہ مروان ابن الحکم کی جب جب وہ گورنر تھے مدینے کے اندر تو انہوں نے ابوریہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اب کر کے کہا کہ حدیف بیان کرو اور ابو کہتے ہیں کہ مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیا ابو راہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں تھی ان کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کتاب بیٹھے تھے لکھنے والے کہا کہ یہ جو بھی روایتیں بیان کر رہے ہیں اس کو لکھتے چلے جاؤ بہت ساری احادیث بیان کیا اس کو پورا انہوں نے پردے کے پیچھے لکھ لیا ایک سال کے بعد پھر ابو راہ رضی اللہ عنہ کو مروان ابن الحکم نے بلایا اور کہا کہ جو روایتیں تم نے ایک سال قبل اسی جگہ پر بیان کی تھی <coughs> پھر اسی کو دوہراؤ ابو رضی اللہ عنہ نے جو کا دہرا دیا ابو جو لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آیا کہ انہوں نے اس میں آگے پیچھے کیا جیسا پچھلے سال سنایا تھا ویسا اس سال سنایا اور اس میں ایک لفظ نہ بھولے نہ آگے نہ پیچھے جیسا یاد تھا جیسا پچھلے سال تھا ویسا ہی اس سال تھا یہ بلا کی بلا کا حافظہ قوت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا اسی طریقے سے ابو رحم رضی اللہ عنہ حدیث کو رات میں یاد کرتے تھے اس کا مذاکرہ کرتے تھے چنانچہ امام دارمین نے نقل کیا اب رضی اللہ میں رات کو تین حصے میں بانٹتا ہوں ایک تہائی سوتا ہوں اور ایک تہائی میں قیام اللیل کرتا ہوں اور ایک تہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ کرتا ہوں تو یہ اس کی پابندی اخیر تک کیا کرتے تھے اور کیا کہتے ہیں کہ اب جو دوسرا شبہ ہے کہ اتنی کم مدت کے اندر پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث کیسے بیان کر رہی تو اب دیکھیں کہ تقریباً محرم کے مہینے میں سن سات ہجری میں ابو رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور تقریباً چار سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ سن گیارہ ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں اور اگر ہم اس کو دن پر تقسیم کریں ان چار سال کو چار سال دو مہینے کچھ دن کو تو یہ تقریباً ایک ہزار چار سو ساٹھ دن بنتے ہیں ایک ہزار چار سو ساٹھ دن بنتے ہیں اور ابو رضی اللہ عنہ نے جتنی روایت کی ہے جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کیوں روایت کر لی کتب سطم میں جو ان کی تعداد ہے پانچ ہزار تین سو چوہتر اور یہ مشہور بھی ہے اگر ہم ان روایت کو ایک ہزار چار سو ساٹھ دن پہ تقسیم کریں یہ نسبت فیصد نکالیں کہ وہ دن میں روزانہ کتنی حدیث سنتے تھے کتنی یاد کرتے تھے تو اگر ہم پانچ ہزار تین سو چوہتر کو ایک ہزار چار سو ساٹھ سے تقسیم کریں تو ساڑھے تین حدیث یومیہ آتی ہے جو روزانہ کے حساب سے تقریباً ساڑھے تین یا چار حدیث سنا کرتے تھے اور ہر حدیث بہت لمبی نہیں ہوتی ہے ہر حدیث جو ہوتی ہے بہت لمبی نہیں ہوتی ہے کوئی حدیث ایک جملے کی ہوتی ہے دو جملے کی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوام الکلم ان کا جو کلام تھا جامع ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جملے میں بہت ساری بات کہے جاتے تھے بہت لمبی لمبی حدیث بہت کم ہے تو اس لیے وہ روزانہ کے حساب سے تین یا ساڑھے تین حدیث یاد کیا کرتے تھے یا اس کو رکھتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کراتا تھا تو کیا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تین تین سے ساڑھے تین حدیث روزانہ سن لیں اور یاد کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آٹھ ہزار نو سو ساٹھ جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس کو ایک ہزار چار سو ساٹھ پر تقسیم کریں گے تو تقریبا چھ حدیث بنتی ہے یا ساڑھے حدیث بنتی ہیں جس کو روزانہ ابو رائے رضی اللہ عنہ یاد کیا کرتے تھے جو آج کل کے کن ذہن ہم لوگ جیسے ہیں وہ دس دس حدیث بیس بیس حدیث یاد کر سکتے ہیں بعض کے پاس ایسا ذہن اللہ نے دیا پچاس حدیث بھی یاد کر سکتے ہیں تو آخر ابو رح رضی اللہ عنہ کے ذہن اور ان کے حافظے کی قوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو کیا وہ پانچ سے چھ حدیث بھی یاد نہیں کر سکتے تھے یہ ایک چیز ہے دوسری چیز کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تمام احادیث ابو رح رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بہت ساری میں ایسی ہیں جو انہوں نے بعض کرام سے بھی سنی ہیں اکثریت اکثر احادیث انہوں نے نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے لیکن بعض صحابہ صحابہ سے بھی بیان کرتے تھے جیسا کہ ابھی میں نے دیکھا اب ابھی میں نے مثال بیان کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ والی حدیث نہیں معلوم تھی لیکن جب ابو حر رضی... ابو سعید القدری اور ابو موسا اشعر رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دیا تو ان کو وہ حدیث معلوم ہوئی تو گویا اب نبی کی وہ حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کریں گے وہ نبی سے نہیں بلکہ ابو موسا شریع اور ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے ان سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تیسری بات یہ ہے کہ ابو حرین رضی اللہ انہوں نے جو روایت یہ ان کی جو تعداد ہے یہ نہیں کہ سب الگ حدیث ہے تکرار کے ساتھ ہیں یعنی محدثین ایک حدیث اگر آئے اور اس کی کئی صنعتیں ہوں تو ہر سند کو ایک حدیث شمار کرتے ہیں یہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے کہ ہر حدیث کو وہ ایک حدیث شمار کرتے ہیں چنانچہ تکرار کے ساتھ یہ احادیث ہیں جو پانچ ہزار تین سو چوہتر کی کہیے یا پھر نو ہزار کہیے یہ تکرار کے ساتھ حدیث ہیں اگر تکرار کو ختم کر دیں نو ہزار میں سے تو چودہ سو کچھ حدیث بچ جاتی ہے اور ان چودہ سو ساڑھے چودہ سو حدیث میں سے کچھ احادیث اکثر احادیث ایسی ہیں ان چودہ سو حدیث میں سے جن کو دوسرے صحابہ نے بھی روایت کیا اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ پڑے گا اسے ایک قیرات کا ثواب ملے گا اور جو جا کر کے دفن کرے گا اسے ایک قیرات کا ثواب ملے گا یعنی کل ملا کے دو قیرات اور ہر قیرات جبل عہد کے برابر ہوگا اس حدیث کو نہیں بھی تو تقریباً سترہ صحابہ اکرام نے روایت کیا سترہ صحابہ اکرام تو جو احادیث تکرار کے علاوہ ہیں یعنی تکرار کو چھوڑ دیں چودہ سو ساڑھے سا حدیث بچتی ہیں تو یہ ان احادیث میں بھی اکثر حدیثوں کو دوسرے صحابہ اکرام نے روایت کیا یعنی شریک ہیں برابر اور تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ جو ابو حرین رضی اللہ عنہ بالکل الگ ہیں جن کو کسی صحابی نے روایت نہیں کیا ہے بعض محققین جیسے محمد عبدال یمانی ہے انہوں نے اس چیز کی تحقیق کی ہے مربیات رضی اللہ عنہ کی وہ کہتے ہیں کہ بیالیس حدیث سے اوپر نہیں جاتی ہے میری تحقیق کے مطابق جن کو وہ اکیلے بیان کرتے ہیں اس میں ان احادیث کو کسی دوسرے صحابی نے بیان نہیں کیا پانچویں بات یہ ہے کہ اب حرآ رضی اللہ عنہ کی عمر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر اب حریر رضی اللہ عنہ نے اتنی روایت بیان کی تو خلفائے اربا نے کیوں نہیں کی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دم شروع سے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاروں خلیفہ جو تھے وہ خلافت سے لگے رہے ابو حران رضی اللہ عنہ عموماً درس و تدریس سے اور احادیث کی نشر و اشاعت سے چار خلیفہ میں سے جو دو خلیفہ تھے ان کی چار خلیفہ میں سے جو دو خلیفہ تھے ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہ ان کی وفات بہت پہلے ہو گئی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے سنتیس اخیر میں ہوئی تقریباً چونتیس یا پینتیس ہجری کے اندر عہدت علی رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد ہوئی لیکن یہ چاروں خلیفتیں اور خلافت کے امور میں یہ مشغول رہے جبکہ ابور رضی اللہ عنہ کی وفاق سنتاون ہجری میں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپن سنتاون سال چھیالیس یا سینتالیس سال کے بعد اس لیے ان کو زیادہ موقع ملا اور یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلاتے رہے تو پتہ یہ چلا کہ ابو ریہ ردی اللہ کی جو کثرت تعداد ہے یہ تکرار کے ساتھ ہے اور اگر اس اقرار کو مان بھی لیا جائے کہ یہ الگ الگ حدیث ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تو ان حدیث کو بھی یاد کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور کسی بھی صحابی نے تہمت نہیں لگائی آخری بات کہہ کر کہ اپنی بات کو ختم کروں گا جو دو باتیں میں نے کہی تھی کہ ایک کثرت ہے حادیث اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھوٹا کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اس تعلق سے جو بھی ہے وہ سب کے سب ضعیف صنعت سے یا جھوٹی صنعت سے مروی ہیں البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ امام دہبین نے نقل کیا ہے کہ ابو ابور رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فنا کے گھر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے کیا تم میرے ساتھ تھے تو حضرت عبور رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں تھا اور آپ نے کس وجہ سے پوچھا ہے وہ مجھے پتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس وجہ سے کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا تمن قدب علی قدب من جب یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا جاؤ اور تم کو جتنی روایت بیان کرنا ہے کرو تو پتا یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو باضابطے اجازت دی اور سرکاری اجازت ملی ان کو روایت بیان کرنے کی اللہ رب العالمین تمام صحابہ اکرام ردی اللہ عنہ سے راضی ہو ہمارے دل کو ان کے تعلق سے بالکل صاف و شفاف کر دے ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت بھر دے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں جس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہم بھی ویسے ہی دین کی خدمت کریں دنیا میں اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین و امان کے اوپر موت دے اکول اقولر اللہ علی ولک ملسہ وبرکاتہ اللہ قیمتی باتیں صحاب کرام کے تعلق سے ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم اضافہ فرمائے جو صاحب کرام کو یا منافقین کو صحابہ میں شمار کرے وہ جاہل انسان ہے کیونکہ صحابی کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو تو جہاں کفر ہوگا نفاق ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا تو سیدھی سی بات اس کی تعریفی میں ان لوگوں پر پورا رد موجود ہے جو منافقین کو صحابے کرام میں شمار کرتے ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کوئی صحابی نہیں ہو جاتا ہے اور پھر کافی بھی صحابہ ہو جائیں گے ابو طالب بھی صحابی ہو جائیں گے جیسا کہ وہ طالب کو خوار وافظ نے صحابی میں شمار کیا ہے تو اس طریقے سے کیا نام ہے ہماربی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہر کوئی صحابی نہیں ہوتا ہے صحابی وہ ہوگا جو آپ پر ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی اوقات بھی ہوئی ہو تو صحابی کی تعریفی سے ان کا جو وہ ان کا جو شبہ ہے وہ شبہ ختم ہو جاتا ہے بڑی قیمتی باتیں اور بڑی تحقیقی باتیں آپ کے سامنے شیخ محترم نے بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی فات فرمائے اور انشاءاللہ اللہ اس دورے کی یا جو دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کی آخر نشید انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوگی جس میں اور جو شبہات ہیں جو مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے انشاءاللہ تمام چیزیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ شیخ محترم پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحاب کرام کے تعلق سے محبت اور مزید پیدا کرے اور یقیناً یہ ساری باتیں سن کر کے اور زیادہ ہمارے دلوں کے اندر صحاب کرام سے محبت ہو جاتی ہے یہ سب علمی گفتگو احادیث اور صحاب کرام کے اقوال خود صاحب کرام کے بارے میں ان کی محنتیں ان کی جد و جہد اور ان کی کوشش صحاب کرام کے تعلق سے حدیثوں کے تعلق سے یہ ساری باتیں سن کر کے الحمد ہمارے دلوں کے اندر دل اور ایمان تازہ ہوتا ہے اور صحاب کرام سے اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے یہ محبت ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے جنت میں داخلے کا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے اگر جنت میں جانا ہے تو صاب کرام سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ان سے محبت نبی سے محبت کی دلیل ہے اور نبی سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے اور جنت کے اندر وہی جائے گا جو ایسے لوگوں سے ان شخصیتوں سے اور اللہ اور اس کے رسول سے دین سے قرآن سے حدیث سے محبت کرنے والا تو اللہ رب اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا فرمائے اور یہ سب کے سب یہ خوارج یہ بھی منقرین سنت ہیں. رواف بھی منقرین حدیث ہیں روافظ جب ہمارے قرآن کو نہیں مانتے جو اللہ نے بے نبی کو دیا تو ہماری حدیثوں کہاں مانیں گے خوارج بھی نہیں مانتے ہیں یہ جو ہے منکرین سنت بھی ہیں اور, اے, اور کیا نام ہے خوارج یہ منکرین صحابہ بھی ہیں انہوں نے صحابہ کی بھی توہین کی ہے تنقید کی ہے یہ بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں خوارج اور روافذ بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں یہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں یا بدعتی جو فرقے ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں ان کے ہاں جو ہے یہ گنگت پائی جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں ان کے ہاں اتفاق ہوتا ہے انہیں میں سے یہ ساری چیزیں ہیں صحابہ سے نفرت خوارج کی ہاں روافذ کے ہاں اور اس طریقے سے منکرین سنت کے ہاں یہ تمام چیزیں تو یہ سب کیسے منقرین سنت ہے خوارج بھی منقرین سنت ہیں روافظ بھی منقرین سنت ہیں اور جو معتضلا ہیں عقل پرست وہ بھی منقرین سنت ہے اور اس طریقے سے اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں جی ہاں اور یہ خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرنے والے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی تکفیر ان کو کافر کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں اور اس طریقے سے اور دیگر